انس کی محفلیں ہیں وہاں باقاعدہ ہر فلور پہ کھانے پہ ہر, ہر وقت ڈانس ہوتے ہیں اچھا اسی طریقے سے موسیقی کی محفلیں ہیں اسی طریقے سے جب فلم انڈسٹری ہے آپ آ, ہالی وڈ میں جائیں کسی جگہ جائیں تو تمام مجلسوں میں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں آدمی کو کچھ کہتے ہوئے تو بھائی آنی چاہیے کچھ کہتے ہوئے تو خیال آنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں سرکار دو جہاں ادب کر رہا ہوں یا گستاخی کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں ہر جگہ حاضر ناظر بتا رہا ہوں تو کہیں اس وجہ سے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی اگر اپنے حجرے میں ہے تو آواز نہ دو مانا ہجرے میں ہے تو باہر نہیں ہے اگر باہر ہے تو پھر ہجرے میں نہیں ہے. تو حاضر ناظر کا کیا بنا ہو اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو آواز دے گی کی کیا کرے ہے کی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دلیل بھی ان کی اسی طرح ہے کہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ تم تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا غلام علی اور اس نے کہا اچھا تم کھاؤ تھوم کی پھلی تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام تو ہے غلام اکبر اس نے کہا تم کھاؤ جوتا بنے نہ بنے کو بات ہے وہ تو چلو علی پھلی کچھ تو بنا لیکن یہ غلام اکبر اور جوتے کا کیا جوڑا ہے بھائی کہا جی نہ بنیں اس نے پھلی ماری تھی میں نے جوتا مار دیا یہ بات تو نہ یہ کوئی جواب دینے کا انداز تو نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا جائے اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی جائے اگر خدا کے دربار میں بھی حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ کیا ہم نے حضور کی شان اسی طرح بڑھائی ہے کہ ہر مجلس میں حضور موجود ہے اور پھر یہ بھی نہ سوچا کہ مجالے سے رحمان ہیں مجالے سے شیتان بعم اجالس وہ ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بعد میں وہ ہیں جس میں شیطان ڈاچتا ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھارت مجلس میں کہیں کہ حاضر نہ دے؟ اسی ہے اسی لیے ان کا یہ استدلال جو ہے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں اب جناب ان کا دوسرا استدلال یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبل میں اس سے سوال جواب ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ تین سوال ہوں گے صحیح احادیث میں بعد موجود ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں تین سوال ہوں گے کہ من ربو کا تیرا رب کا ما دینوں کا تیرا دین کیا ما تقول فی حق کے حاضر رجول اور تم اس جوان کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ تین سوال ہوں گے اور حضور کے بارے میں سوال ہوگا کہ ما فی حق کے حاض الجل اور وہ کہتے ہیں یہ علم نحب کا قیدا ہے کہ حاضل قریبی وزاک الب عیدی وزاک الم و توسط وہ کہتے ہیں یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر قریب کی بات ہو تو ہم کہیں گے کہ حاضر رجل حاضر اگر دور کی ہو تو ہم کہا لکھو رجو او ہو تو دور اگر تو دو درمیانی بات کہیں گے زا کا تو کہتے ہیں کہ جب ہر خبر میں سوال ہوتا ہے ما بات حکول حق حاضر رجل تو حاضہ قریب کے لیے ہے ملوب ہوا کہ حضور ہر خبر میں سامنے موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں اندازن چلو ہم لگا لیں کہ ایک دن میں دو لاکھ آدمی پوری دنیا میں مرتا ہو یا پانچ لاکھ مرتا ہو لہذا لہٰذا پانچ لاکھ کی قبر میں جب حضور موجود ہے تو ہر جگہ حاضر نہ دریں ورنہ ہاذا سے سوال کیوں ہوتا وہ کہتے ہیں پھر تو سوال ہوتا ہے کہ ہمارا کو لو فیضا کا وزر اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو تو جب سوال آ ہے حاضر وزور کا تو مارا یہ حضور موجود ہے اور جب حضور قبر میں موجود ہیں ہر قبر میں تو ایک دن میں کم از کم دس لاکھ آدمی مرے تو دس لاکھ قبریں ہو گئیں اور کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں کوئی کہاں اور پھر حضور ہر قبر میں ہوں تو یہی تو ہے عاد نادر کا وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر نادر تو اس عزیز سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ عقائد حقہ سے گمراہ کر کے تشویش پیدا کر کے شبہات پیدا کر کے توہماد پیدا کر کے ان کو آہستہ آہستہ آہستہ پھر اہل توحید سے گمراہ کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے جو حدیثوں سے اور اس پہ جناب یہ ہے کہ پھر وہ تمام وہ روایات جا تعلق اسی حدیث مبارک سے ہیں وہ ساری پیش دیکھو جی ابن ماجہ میں ہے سردی میں ہے فلاح میں ہے سیاستہ میں ہے تبرائی میں ہے بہگی میں ہے دیکھو جناب سب نے لکھا حاضر رجول حاضر رجول حاضر رجول تو حاضر قریب کے لیے دیا حضر حادثے کا ناظر ہو گئے اچھا اب ایک بندے کو پہلے تو پہنچ دیا ہے نا تو عام آدمی پیارے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ہادہ کا کیا بنا ہے عام آدمی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ذاکا اور زالے کا بھی کیا فرق ہے اس شریف کو کیا پتہ نہ اس کو قواعد کا پتہ ہوتا نہ اس کو عربی زبان سے زیادہ عبود ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب حدیث بھی تو پڑھ رہے ہیں نا تمام حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ جناب سیاست کا بھی ہیں فلاں کتابیں ہیں فلاں کتابیں کتاب ہیں اچھا ہمارے علماء بھی یہ تو نہیں کہتے کہ حدیث نہیں ہے حدیث تو موجود ہے ہمارا ایمان تو اب ذرا مسئلہ سمجھیں کہ یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ حاد ہمیشہ قریب کے لیے ہو یہ بچاروں کو سمجھ نہیں آئی بات یہ یا کر گئے جو چیز مشہور ہو اتنا کہ نام لینے سے گویا وہ بات ذہن میں آ جائے تو وہاں بھی ہادہ کا استعمال ہوتا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود بھی ہو اب دیکھیں جی ہیرا ہے کیونکہ ہم اگر کسی عالم کا یا مولوی کا حوالہ دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے اس لیے نہیں مانیں گے وہ کہیں گے دیکھو جی یا تو یہ ہاوی ہے وہ کی بات ہم نہیں مانتے اور اگر یہ ہمارے مسئلہ ہے تو پھر وہ تو کائر ہے حالت حاضر ناظر ہونے کا اس کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دلیل پیش کریں کیونکہ وہی مثال مشہور تھی نا وہ ایک دفعہ ایک شیعہ مولوی سے بحث ہو رہی تھی ایک اہل سنت والجماعت کے عالم تھی تو کسی بات پہ کربلا کا ذکر نکل آیا تو اہل سنت الجماعت کی عالم نے شیعہ سے پوچھا کہ جی یہ جو کربلا کا واقعہ ہے ذرا مہربانی کر کے یہ بتلائیں کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی خاص رپورٹر گیا تھا اس نے بتایا ہے یا جو, جو لوگ یزید کی فوج میں تھے انہوں نے بتلایا اپنا اس واقعے کے گواہ دو ہو سکتے یا تو حضرت حسین کے خاندان گواہی تھے یا پھر یزید کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے وہ قصہ سنا ہے اچھا حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے بچے ہی کوئی نہیں زین العابدین ہے وہ بیمار ہیں خیمے کے اندر موجود ہیں وہ تو چل پھر سکتے نہیں تو اب رپورٹ دینے والے باقی کون رہے یا تو شمر کے آدمی یا ابن زیاد کے آدمی جو حسین کو قتل کر سکتے ہیں ان کی روایت بے اعتبار ہے تو باقی آخر آپ کو اس سارا قصہ کسی نے سنایا نہیں آخر آدمی سوچے ٹھنڈے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو باقاعدہ یہ بھی گنا ہوا ہے نا کہ شمر نے جب تلوار سے حضرت کو شہید کیا اتنے دفعہ تلوار آگے گئی اور اتنے دفعہ پیچھے گئی یعنی یہ گن رہے تھے ایسا بئیمان راوی جو حضرت حسین کو شہید ہوتا دیکھتا رہے اور بدبخت کھڑا رہے حضرت حسین کی طرف کوئی مدد بھی نہ کرے ایسے بئیمان کی بھی روایت قبول ہوگی یعنی جو آدمی حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں آج ایک سید کو مار رہے تو ہم سارے اٹھ کے لڑ پڑیں گے جہاں حضرت حسین سید الشہداء یعنی اولاد رسول ابن علی ابن سید افاتما وہ شہید ہو رہا ہے وہ گند ہے واقعات گن رہا ہے کہ میں نے کس سنانا ہے لوگوں کو لیا تھا میں گن لوں کتنا بار آگے کتنے دفعہ گئی تھی اور پیچھے کتنے دفعہ گئی کی اندازہ کیا ہے؟ لوگوں کو رلانے کے لیے بڑھا دیا دے و کے لیے کہ اپنی طرف سے بڑھاتے گئے اور قوم ہماری جناب ایسی ماشاءاللہ فراخ دل ہے ایک آدمی بھی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ حضرت حسین گھوڑے پر گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے بلی منورہ سے کر پڑا آج تک ایک آدمی نے نہیں سوال کیا کہ یہ جو ہمارے لیے تم ہر سال گھوڑے نکالتے ہو پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے اچھا اگر ایک منٹ کے لیے ہم چلو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ ہم مان لیں کہ حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے تو جو گھوڑا حضرت حسین کو شہید کرا کے بھاگ کے آ ہمارے پاس اس کو ہم ڈنڈے ماریں یا اس کو ہم پھول پہنائیں حضرت حسین کو گڑبڑا شہید کرائیں بٹ وقت گھوڑا ادھر آ گیا ہمارے پاس کوئی ہلکا کوئی بات تو ہو نا کہنے کوئی کرنے کی بات تو ہو وہی بات ہے نا کہ انگریز ویسرائے آیا محرم کو یہ رو رہے تھے اس نے دیکھا اس نے سمجھا کہ کالے کپڑے پہن کے شاید میرے خلاف جنوب نکالا ہوا ہے یہ مجھے کہتے ہیں کہ گو بیک تم واپس جاؤ اس نے ای ڈی سی سے پوچھا کہ وٹ از دا پرابلم ٹھیک ہے کیوں لوگ رو رہے ہیں اس نے کہا سر آپ کی کوئی بات نہیں یہ حضرت حسین کا غم کر رہے ہیں کہ اچھا حضرت حسین ان کے عزیز تھے رشتے دار تھے وہ پہ تو گئے انہوں نے کہا عزیز رشتہ دار نہیں تھے بے آدمی وہ ہیرو تھے بہت بڑے عظیم ہیرو عظیم لیڈر وہ بہت بڑا بگ لیڈر تھا تو اس نے کہا کہ وہ کب فوت ہوا تو انہوں نے کہا تو کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے کہا لاہور میں فوت ہوئے کہا نہیں, نہیں وہ تو کربلا میں فوت ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بڑی الو قوم ہے ہر سینکڑوں سال گزر گئے وہ فوت کربلا میں ہوئے یہ مات ہم لاہور میں کر رہے ان کو آج خبر نہیں لی حضرت حسین کی شہادت کی انہوں نے کہا یہ قوم ہے جو اپنے ہیروں کو ہزاروں سال کے باد رو رہی ہے حقل کی بات پر تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نجی برحادر رج اللہ اب دیکھو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیرا ہے بادشاہ ہے نسرانی ہے مسلمان بھی نہیں اس کو جب پتا لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں روب میں تلاش کرو سرزمین حرم سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو قافلے کے لوگوں کو لیا تو اس قافلے کی تجارت کے قافلے کا سردار جو تھا اس زمانے میں بھی ابو سفیان تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے بادشاہ نے دربار لگایا ہوا ہے علماء ہیں پادری ہیں روحبان ہیں وہ درا ہے اور ہراکل کا دربار ہے وہ تو اس دور کی سپر پاور تھی اس دور میں یہی تو دو پاور تھی یا فارث سے یا روم سے تو اس نے پوچھا کہ ایوکم اتواب کوم اباب تم لوگ جو کھڑے ہو وہ جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ ان سے نصب کے اعتبار سے تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے خاندان کا ہو ابو سفیان نے کہا نصب میں تو چچا ہوں آپ کا مجھ سے زیادہ غریب کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ ماں سکول ہاضر رجول نے کہا چھ اچھا بجے اس بندے کے بارے میں بتاؤ اس کی کیا بات اس نے بھی حاضر رجول کہا تو کیا مانا ہیرکل کے نزدیک بھی حضور حاضر نہ دیکھتے اس لیے اس نے کہا حاضر رجول یہ کی بات مانا یہ ہے کہ اچھا دوسری حدیث میں موجود ہے کہ ما الرجل ماتھی اکیافی گم وہ جس کو ہم نے تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا یہ مانا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود اچھا ایک منٹ کے لیے اب آپ پہلی دلیل کو سامنے رکھیں حضور پاک کا وجود مبارک رحمت ہے اور جہاں رحمت ہو وہاں آزاد ہوگا رحمت اور عذاب دو جگہ اکٹھی ہو سکتی دیکھو نا یا رات ہوگی یا دن ہوگا دن ہوگا تو رات بھی ہوگی رات ہوگا تو دن بھی ہوگی رحمت ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا عذاب ہوگا تو رحمت نہیں ہوگی جب حضور ہر قبر میں آ گیا تو جس جس قبر میں ہے وہاں عذاب کیسے ہوگا اگر حضور ہر قبر میں ہیں اور قبر سے مرادی نے کافر کی بھی ہے ہندو کی بھی ہے اور یہودی کی بھی ہے نصرانی کی بھی ہے جو جو مرتا ہے سب کی قبر میں حضور موجود ہے پھر تو کسی پر عذاب نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ صلیم اس لیے کہ قرآن نے کہہ دی کہ ون تفیح ہم کے محمد مدنی آپ جو مکے میں موجود ہیں تو میں ان نے کیسے عذاب کروں آپ جب جائیں گے تو پھر ہم مکے والوں کو ٹھیک کریں گے مماکان اللہ علیہ بہوان تفیع اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیز کہ کبھی حاضہ یا کبھی زال اب دیکھو زال دور کے لیے ہے لیکن اللہ برماد علی کل کتاب اب حالانکہ زالے کا تو دور کے لیے تھا لیکن قرآن کہ قرآن, قرآن سامنے رکھے پڑھ رہے زال کتاب میں کہے کہ قرآن کی شان اتنی بلند ہے قرآن کا مرکز اصلی لوح محفوظ اتنی دور ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کل کتاب اور کہیں فرمایا اندیتی اس لیے کبھی حاضہ کا استعمال ہوتا ہے کبھی زاریکا کا استعمال ہوتا ہے تو بلا وجہ الفاظ کی یعنی ایک جال سے مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنا یا مسلمانوں کے عقیدے میں خلل ڈالنا جو ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور ہمیں بھی اور ہر سننے والے کو بھی ہدایت عطا فرمائیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو بھی بنے گا مسلمان ہے یا کافر ہے قبر میں سوال ہوگا لیکن اس کا بنا یہ نہیں کہ حضور کا ہر قبر بے تشریف لے آئے سوال ہوگا حضور کی نبوت کے مطابق مسلمان جواب دے گا جب وہ کہیں گے من ربو کا کہے گا ربی اللہ وہ کہیں گے ما دینو کا کہے گا دینی الاسلام اور جب کہیں گے ماں حقیہ کہے گا محبت الرسول اللہ تب وہ کہیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تم تو بھی جواب میں سوال میں امتحان میں کامیاب ہو گئے اور جب کافر سے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں ہا لادری ہاں ہا, ہا لری مجھے, مجھے تو پتا نہیں مجھے تو پتہ نہیں مجھے دین کیا ہے ہوگے گا لا حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہے گا ہا ہا لا دادری اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو گے گا ہاں ہا لادری کیوں کیا کس کس کا بتایا جو آدمی چودہ سو جگہ سیدھا کرتا ہو کس خدا کا نام لے ایک ہو تو نام لے ل نا جس آدمی نے ہر جگہ سیدھا کرنا ہے جس آدمی نے ہر جگہ مانگنا ہے تو لہذا ان کی اس دلیل میں بھی کوئی وزن نہیں کہ جس کو آدمی دلیل سمجھے یا اس کو آدمی باوزن سمجھے یا اس سے آدمی اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ احمد فرمائے اچھا اسی طرح جناب ہمارے ان حضرات کی ایک اور دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نماز پڑھتے ہاں جی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی اب نماز پڑھتے ہو تو اتحاد پڑھتے ہو ہاں جی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا اتیاد میں کہتے ہو السلام و علئے کا ائو ہن السلام علیکہ تو علیکہ کاف خطاب کے لیے ہے کہتے ہیں خطاب تو تب ہونا جب آپ سامنے بیٹھے ہوں خطاب تو مخاطب کو ہوتا ہے یہاں غائب کا سیگا نہیں بلکہ ایک مخاطب کا سیکھا ہے تو خطاب کا سیگا تب ہوتا ہے جب میں کہوں السلام سلام علیہ کا تو اگر موجودگی میں کیسے کہوں گا السلام والے السلام علیہ تو تب کہا جاتا ہے جب یعنی مخاطب سامنے ہو اور سکھائے غائب ہے غائب نہیں مخاطب ہے خطاب ہے اور ہم سب کہتے ہیں السلام علیہ کا نبی و رحمت اللہ وباخات تو کہتے ہیں اس کا من یہ ہے کہ جب ہم نواز میں ہوتے ہیں تو السلام حضور پر پڑھ رہے ہیں تو گویا حضور ہر جگہ موجود ہیں حضور ہر جگہ موجود ہے حاضر ہیں سامنے ہیں تو خطاب کر رہے سلام بھیج رہے ہیں اگر سامنے نم سلام کہتے کریں تو اوہ, یہ بھی استدرال کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تم روز نماز پڑھتے ہو، ہم نے کہا ہر نماز میں کہتے ہو سلام والے اچھا کوئی مکے میں پڑھ رہا ہے کوئی میں پڑھ رہا ہے کوئی اپنے ملک میں پڑھ رہا ہے کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے اور ہر آدمی پڑھنے والا کہہ رہے ہیں اسلام والے کافی خطاب استعمال کر رہا ہے تو مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے تو خطاب کر رہا ہے اب جو نا بات سمجھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے خطاب کا السلام و علیہ کا او ہنبیو و رحمۃ اللہ وبرکات سو حوا کہتے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا نفینا حی جب تک آپ زندہ ہمارے اندر موجود تھے تو ہم پڑھتے تھے السلام و علیہ کا ائی اور جب حضور فوت ہو گئے تو پھر ہم پڑھتے تھے السلام و النبی و اللہ وبرکات تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ صحابہ بھی حضور کو وفات کے بعد ہر جگہ موجود یہ حاضر ناظر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جب حضور فوت ہو گئے اب ہم کہتے تھے السلام و کے بجے کے بجائے النبی و اللہ وبرکات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلاد سلام اتحیات یہ واقعہ کیا ہے یہ قصہ میں راج ہے اور شانِ میں راج ہے کہ اللہ نے جب میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کرایا ہے تو معاج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تو بیان کی اللہ کے آگے بندگی کا اظہار کیا اللہ کے آگے آجدی اور تجربوں کا اظہار کیا اتحیات بس وہ تو ہو تو اللہ نے اپنے نبی کو نوازا کہ میری دربار میں میرے سامنے آ کے کرنے والے محمد مصطفیٰ السلام علیکم اوہنبی اسلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے محمد مصطفیٰ اسلام کون بھیج رہا ہے اللہ تبارک تعالی بھیج رہا ہے تو اب ہم جب نواز پڑھتے ہیں تو ہم من و ان اسی الفاظ کو نقل کرتے ہیں نہ ہمارے سامنے خطاب کی بحث ہے نہ غائب کی باحث ہے ہم وہی لفظ نقل کر رہے ہیں جیسے مصن اب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا تھا تغا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ پھر سرکشا اچھا جی تو اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ بھی موسی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہوتے ہیں نہیں اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیں گے جاؤ پھر کے بعد پھراؤں سرکش ہو رہا ہے اچھا جادوگر سامنے آ گیا ہم نے کہا یعنی آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈال کال ال آپ نے کہا کہ ڈالو تو کیا اب ہم بھی جادوگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈالو تو خدا کے لیے قرآن کو سمجھو اچھا ہم اس رام نے پوچھا سامری سے کہ بدبختی یہ تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا کہ تم نے سونے کا ایک چاندی کا ایک جانور بنایا اور گائے کی شکل بنا اور بچڑا بنایا اور اس کے بعد جناب وہ بچڑا جو ہے با بان کرنے لگ گیا تم نے کہا یہ خدا ہے یہ وہی بچڑا تو ہے نا گائے آج تک گاؤں ماتا بن کے گلے پڑی وہی ہندو گئے یہ وہی سامری کا چکر تو ہے سارا یہ وہاں سے شروع ہوئی آج تک ہماری جان نہیں چھوٹی آج بھی وہ جی گاؤں ماتا جو ہے مقدس کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جو جو چیز مقدس ہے وہ کہتے ہیں اس کا ذبے کرنا ہرا اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو یہ گو ہے ماشاءاللہ تو گؤ ہے اس میں تو خدا تھا اس میں تو خدا تو پتہ نہیں اس میں بھی ہو اسی لیے اس میں ذیبے نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں کہ بیچ سامری نے جب خدا کو ڈھونڈ لیا تھا نا تو خدا پچھڑے میں تھا گائے کے بچڑے میں تھا تو آخر نسل تو وہی ہے نا پتا نہیں وہ خدا ادھر بھی آ گیا کیونکہ وہ جنم کے قائل ہیں نا ایک جنم دوسرا جنم تیسرا جنم اور پھر وہ تناسک کے قائل ہیں تناسو کے ارواہ کے قائل ہیں وہ پھر حلول کے قائل ہیں کہ ابا بھر گیا ہے لیکن اس کی جو روح تھی نا وہ کبے میں آ اسی لیے وہ کہتے ہیں صبح کبا آ کے کہاں کہاں کرتے ہیں یہ دراصل کبا نہیں باپ ہوتا ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے تو ہم روٹی شوٹی ڈالتے ہیں اس کو تو خاک ہو کے چلا جاتا ہے اچھا کبھی باپ جو ہے کتے کی روح میں آ جاتا ہے اس کے جون میں آ جاتا ہے کبھی بلی کے جون میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کبھی کہ اصل میں باپ تو ہمارا وہی تھا وہ تو بڑھ گیا لیکن اس کی روح جو ہے نا اس نے اپنا جون بدل کے اس کے اندر گھس گئی اب گویا یہ کتا نہیں رہا یہ اس کا باپ ہے یہ کبا نہیں رہا گویا کہ اس کا باپ ہے تو اس لیے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت مصلام کو بھی جوشما میں آدر نہ گیا سا میری تمہیں کس بات نے گمراہ کیا کیسے تمہارے دماغ میں یہ بات آئی بدبخت اس نے کہا حضرت علیہ السلام اگر سچی بات پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ میری پرورش جو کی ہے تو اللہ کے فرشتے نے کی حضرت جبری لیس اور جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے میرے پاس غار میں اور مجھے کھلا پلا کے واپس جاتے پھر گھوڑی پہ بیٹھ جاتے اور واپس جاتے تو گھوڑی کا جہاں جہاں قدم پڑتا تھا نا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی وہاں سبزا سبزہ نکلا تھا سے اور بالکل خشک زمین ہے آباد سبز ہو رہی ہے یہاں قدم پڑا سبز ہو گیا یہاں قدم پڑا سبز ہو گیا تو میں سوچتا رہا کہ بھائی اس گھوڑی کے پاؤں کے اثرات کوئی ایسے ہیں یا جبریل علیہ السلام کی سواری کے اثرات ایسے ہیں کہ یہ مردہ چیز کو بھی زندہ کر دیتی ہے اسی لیے تو جبریل کا نام روح المین ہے نا کیونکہ وہ بھی تو ایسی چیز لانے والا ہے نا جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے تو اس نے کہا بسر تو بیمار لمبر تب ہی میں نے وہ دیکھا جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا قبض تو قبض اثر رسول میں نے اس کاسد کے اس فرشتے کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی اور پھر میرے خیال میں آیا کہ بچڑا بناؤ بچڑا بنا کے میں نے جی مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا اور باہم بگانے لگ گیا کیونکہ وہ تو مردہ زندہ ہونا تھا تو مسکان اسلام نے کہا اچھا بدبختی یہ تمہارے دماغ میں آیا ہے انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بھی اور تمہارے اس خدا کو بھی ٹھیک کر تو مسکان اسلام نے اس بچڑے کو توڑ دیا ریدہ ردا کر دیا آگ میں جلا دیا جلوا دیا اور کہا بچاؤ اپنے خدا کو یا خدا سے کہو کہ تمہیں بچائے اور اس کو ایسی سزا دی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو تم نے سارے لوگوں کو شرک پہ جمع کیا ہے میں تمہارے لیے ایسی بد دعا کرتا ہوں کہ تم بھاگتا رہے گا اور لوگوں سے کہے گا لامسا لوگ مجھے ہاتھ نہ لگانا کیونکہ سامری کو ایک ایسی بلا جمٹ گئی کہ کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگاتا تھا نا وہ فوراً ایک سو چار کا بخار ہو جاتا تو اس لیے وہ تو پھر بخار میں ٹڑتا رہتا اب بخار اتر رہا ہے کسی اور آدمی السلام علیکم تو پھر اس کو بخار ہو گیا تو اس لیے وہ دور سے چیتتا تھا بھائی برے قریب نہ مجھے ہاتھ نہ لگا لام لا لاب مجھے نہ چھونا جنا دور سے کھڑے ہو کے بات کروں ہاتھ مجھے مت لگاؤ اللہ نے ایسی سزا دی کہ جب تک زندہ رہا بھاگتا رہا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا سکے تو باہر تو اب جناب مسا اسلام کرے فبا از کا کافی خطاب ہے تم جو پڑھ رہے ہو تم بھی سامری کو خطاب کر رہے ہو وہاں تو خطاب ہو رہا ہے نا. اچھا پھر پوچھ رہا ہے کہ من رب کو کون ہے رب تمہارا خطاب ہے تو کیا ہم جب یہ آئے پڑھتے ہیں تو ہم بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے بات کو سمجھو کہ اللہ کے سارے قرآن میں جیسے اللہ نے حضور کو حکم دیا میرا بدلی کبھی کافر اور منافقوں کی بات نہیں اے <سؤال> میرے نبی کیوں تم نے حرام کیا جس کو میں نے ہرام کیا تو کیا ہم بھی نبی کو کہہ رہے ہیں ایسی بات تو مانا سمجھو کہ اللہ کا قرآن ہے اللہ نے نبی سے فرمایا نبی نے اللہ کو عرض کیا مصع علیہ السلام نے پھر سے فرمایا پھر نے مصع علیہ السلام کو جواب دیا مص علیہ السلام نے سامری کو فرمایا سامری نے مصا علیہ السلام کو جواب دیا ان سارے واقعات کو قرآن نے نقل کیا ہے اور ہم وہی الفاظ بطور نقل پڑھ رہے ہیں یعنی ہم وہی لفظ ہیں اسی کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں اجر دے رہا ہے ورنہ ہماری کیا تاکہ کہ ہم نبی کو کہیں گے کہ نبی آپ نے کیوں حلام کیا اسی طرح وہ میراج راج والی رات جو حضور کو تحفہ ملا ہے ہر مسلمان نماز میں وہی الفاظ دہرا رہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اس سے ایک لفظ ادھر ادھر نہ کرو بس جو حضور نے کہا اور جو اللہ نے فرمایا اسی طرح این نماز میں ہم دہراتے رہیں تاکہ قیامت ہماری نماز جو ہے وہ بھی نمونہ بن جائے نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ کافی خطاب ہے یا حضور حاضر ہے یہ حضور موجود ہیں یہ حضور موجود نہیں ہے بلکہ یہاں تو وہی الفاظ مبارک دوہرائے دھول جائیں گے اب جیسی راجا کل منافک اللہ ہم تو وہی قرآن پڑھیں اب بات تو ہو رہی ہے منافقوں کے بارے, میں بات تو ہو رہی ہے ابن کے بارے میں بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن کے بارے میں بات ہو رہی ہے رفا ابن کے بارے میں لیکن ہم تو نقل کر ہم تو صرف ان الفاظ مبارک کو نقل کرتے ہیں اچھا ویسے ایک بات دیکھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو نوح علیہ السلام کی تو زبان عربی تھی ہی نہیں بات کو سمجھیے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب لا تذر على الارض من میرا اللہ اب کافروں کا کوئی گھر نہ بچے yeah. اللہ کافروں پہ اپنا نازل کر دے اللہ کا وینو نے تو بھی ساڑھے نو سو سال میں نے دعوت کی ہے لیکن یہ نہیں مانتے تو جب نور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو نور علیہ السلام کی زبان تو بھی ہے ہی نہیں نور علیہ السلام کے زمانے میں تو زبان یا عبرانی ہے یا سریانی ہے تو مانا یہ ہے کہ علیہ السلام نے تو اپنی زبان میں بات کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں اسی بات کو نقل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اسی طرح ہم بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مانا نہیں کہ قرآن میں یہاں اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے یہاں امر کا سیوا ہے اللہ نے فلم یا ایوہ لی لا حضور کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ساری رات میری عبادت کرو تھوڑی سی رات آرام کر لو تو کیا ہم حضور کو آڈر کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ یا ہم صرف ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں ہم ان الفاظ کو برکت کے لیے تلاوت کر رہے ہیں ورنہ ہماری کیا طاقت کہ ہم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلاد التسری کو کوئی اگر کر سکیں یا آپ کو ہم کوئی آرڈر کر سکیں ہم تو وہ بات صرف دہرا رہے ہیں وہ بات صرف ہم نقل کر رہے ہیں جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جاتی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پرانے مقدس کو آپ کھول کے دیکھیں سارے قرآن کو الف سے دے کر یہ تک دیکھ رہے مسنو علیہ السلام نے جب اللہ نے حکم دے دیا اللہ نے فرمایا کہ اچھا رو علیہ السلام ٹھیک ہے آپ کی دعا منظور ہو گئی اب آپ کی قوم جو ہے جو ایمان لا چکے لا چکے اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا اور ہم ان پر عذاب بھیجیں گے تم کشتی پیار اللہ نے حکم دیا مسن فرقہ پہ آئے تو کیا ہم نو علیہ السلام کو ہم حکم دے رہے ہیں کشتی بناؤ امر کا سے ہم یہ کر رہے ہیں اچھا اب نو علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور نو علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ کشتی تو میں بنا رہا ہوں اچھا تو مجھے پتہ کیسے لگے گا کہ اس دن پانی آ رہا ہے تاکہ ہم کشتی میں پہلے بیٹھ جائے ایسے نہ ہونے کے پانی پہلے آ جائے کشتی وہاں رکھی رہے نا اس ہم تو ڈوب جائے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا اللہ نے فرمایا اچھا آپ کے لیے ایک نشانی آپ بتلا دیتے ہیں نور علیہ السلام یہ تمہارے گھر میں جو تنور ہے نا جس میں آگ جلا کے روٹی پکاتے ہو کہا ہاں اللہ جب تنور سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے نا وہ سمجھے نا کہ طوفان آ رہا ہے جلدی سے کشتی میں بیٹھ جائے کیوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ تنور جو ہے نا اس کے لیے کوئی زمین تو نہیں کھودی جاتی اور اتنا تھا بس نیچے تو رکھ دیا جاتا ہے معمولی سا مٹی میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ گر نہ جائے بس ورنہ پہ نیچے کھدائی تو نہیں ہوتی نا تو مانا یہ ہے کہ آدھا این جی بھی نہیں کھدائی ہوتی تو اللہ نے نشانی بتلا دی کہا جا امرنا وفارت تنور کہ جب میرا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو سمجھ لو کہ جناب وقت آ گیا کشتی پہ بیٹھو تو اگر پیغمبر ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے ہر جگہ اس کو علم میں غائب ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ جناب وہ طوفان کب آئے گا کیسے آئے گا کوئی نشانی بدلاؤ مجھے عالم الغیب اور حاضر ناظر بھی نشانیاں مانگتے اچھا چلو طوفان آ گیا گزر گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ اب نور علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے نو علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب کیسے پتا کریں کہ طوفان ختم ہو گیا تھم گیا پانی اتر گیا یا ابھی طرح پانی کھڑا ہوا ہے کریں کیا تو آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی پرندے کو بھیجتے ہیں تو آپ نے کبے کو بھیجا مفسرین نے لکھا ہے کبے کو بھیجے اسی لیے شہر آج کل بھی لوگوں کو کبا جو ہے نا اچھا اچھا خاصا تعلق لوگ ہے لوگوں کا صبح صبح کبا دے نا کہتے ہیں آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے کباب بول رہا ہے کوئی اثر ابھی تک موجود ہے کہ جی کبا کبا کہاں کہاں کرا ہے انہوں نے کہا جی آج ضرور مہمان آئے آج ایک میری آنکھ بھی پھڑک رہی انہوں نے کہا جی یہ اگر تو دائیں پھڑک رہی ہے تو پھر تو خیر اور دائیں پھڑک رہی ہے تو ٹھیک انہوں نے کہا جب یار آج تو ہاتھوں میں خملوب ہوتا ہے پیسہ یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں یا مراسیوں کے عقیدے ہیں انا زندہ ہے انا عرے ہے یعنی میں تو سچی بات ہے شاہ ولی اللہ کی یہ بات پڑھتا ہوں انہوں جی مجھے باقی دل کو لگتی ہے کہ اگر اللہ باغ آج ابو جہل لینڈ کمپنی کو دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ ہماری برادری کو دیکھیں وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں ہو کہ یہ شرک تو ہمارے باغ کو بھی نہیں آتا تھا جیم نے شروع کیا ہوا. وہ کہیں گے کہ یہ جو شرک کی قسمیں ہیں نا یہ تو ہمارے باپ دادے کو بھی نہیں آتی یہ کچھ میرا بھی اب جناب انہوں نے کوے کو بھیجا اچھا کبا بدبخت بخت جب بھیجا جائے ایرا خان اور اماموں کو رابع قوم جس قوم کا, کا امام قوا ہو تو اس نے تو وہیں لے جانا ہے نا جہاں گندگی پڑی ہوگی اور کہاں لے جائے گا وہ جو گیا وہ اپنے کھانے پینے میں لگ گیا واپس آیا ہی نہیں علیہ السلام کے پاس اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے پھر کبوتر کو بھیجا اسی لیے شاید آج تک کبوتر سے بھی پیغام بازی کا کام لیا جاتا ہے آج کل بھی کبوتر کے گلے میں خط لکھ کے ڈال دیتے ہیں اور وہ پیغام لے جاتا ہے اور بعض کبوتر اسی لیے سدھائے جاتے ہیں یعنی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو باقاعدہ ان کو بھیجا جناب تو وہ کہتے ہیں کہ بس آیا نا تو اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی لڑی تھی کسی درخت کی تو نو الحصر نے اندازہ لگا لیا کہ ہاں پانی اتر گیا ہے درخت ڈوبے ہوئے ہوتے تو یہ کہاں سے بےچارا کاٹ کے لے لیا تو یہ جو لڑی تھوڑی سی توڑ کے لایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی نیچے اتر گیا درخت ظاہر ہو گئے تو لہذا پانی کے اترنے کا اندازہ ہوا اب نور اسلام کشتی میں بیٹھے ہیں سامنے کا پتا نہیں کہ پانی اتر گیا ہے کہ نہیں اتر گیا ہے کبھی پرندوں کو بھیجتے ہیں کبھی کبوتر کو بھیجتے ہیں تو ہر جگہ اگر پیغمبر ہر جگہ اگر اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں موجود ہیں ہر گھڑی ہر چیز ان کے سامنے آیا ہے بیاں ہے کوئی چیز ان کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے تو نعوذ باللہ پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے ساری باتیں کی جاتی اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کر اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں ہیں آپ نے فرمایا میں خبر ان کو آپ نے فرمایا کون آدمی ہے جو جائے اور دشمن کے کیمپ میں جا کر کافروں کے لشکر میں جا کر ان کے اندر گھس کے ان کے سارے معلومات لے کے آئے کہ ان کا کیا ارادہ ہے کب تک بیٹھیں گے محاصرہ جاری رکھیں گے وہ حاصلہ توڑنا چاہتے ہیں لڑنا چاہتے ہیں یہ سارے معلومات لے کے آئے جب حضور نے فرمایا تو سارے صحابہ خاموش اچھا وجہ کیا تھی خاموش ہونے کی کہ اس قدر شدید سردی کا زمانہ تھا کہ خیمے سے باہر ہاتھ نکالو تو ہاتھ جم جائے اتنی سردی تھی ودی منورہ میں اور درمیان میں خندق دی اس طرف کافروں کا لشکر تھا تو وہاں جانا جو ہے وہ اتنا بڑا جو شیر تھا کہ کوئی صحابی بے چارہ جرد نہیں کر سکتا تھا کہ میں خیمے سے نکل کے سردی میں جاؤں کیسے تین دفعہ حضور نے فرمایا آخر آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم تم اٹھو تم نے جانا ہے تو اس نے کہا کہ جب حضور نے فرما دیا اب تو انکار نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا کہ حاضر آپ اب صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھو کہ میں یوں ہی حضور پاک کے خیمہ مبارک سے نکلا بالکل مجھے ایسے محسوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیب نے میرے ارد گرد ایسا انتظام کر دیا ہے کہ مجھے سردی کا پتہ ہی نہیں میں تو ایسی فضا میں جا رہا ہوں کہ جیسے میرے چار طرف بالکل سنٹرلی ہیٹنگ کا انتظام کر دیا گیا اور میں بڑے آرام سے جا رہا ہوں ایک ایک کافر کے خیمے میں پھر رہا ہوں اور ایک ایک کی باتیں سن رہا ہوں اور سارے معلومات لے رہا ہوں اور سارے قصے کہانیاں سن رہا ہوں کہ کافر بڑے پریشان ہیں بھاگنا چاہتے ہیں دوڑنا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اب تو جان پہ بچی ہوئی ہے نا کیونکہ کافر آتا بڑا جلدی سے ہے جانے کے لیے مصیبت ہو جاتی تو اب جو وہ بھاگنے کے فکر میں ہے کہ کیسے بھاگے تو سارے معلومات کر کے کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور حضور کے خیمے کے قریب پہنچا پھر سردی نے پکڑ لیا جب تک میں ڈیوٹی کر رہا تھا تو سردی تھی ہی نہیں اور جب میں پھر حضور کے خیمے کے قریب آیا تو ایسی سردی نے پکڑ دیا تو میں کامنے لگ گیا حضور پاگ نے اشارے سے مجھے بلا لیا نصیب ہے میں اس صحابی کا کیا کپڑا اپنا میرے اوپر ڈال دیا اور میرے اوپر تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کا بھی سیارہ کرتا کہ اس کو گرمی پہنچ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح لیٹے لیٹے مجھے حالات سناؤ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حالات سنائے تو اگر حضور ہر جگہ ہر مقام پہ ہر کیمپ میں موجود ہیں آلے ملک ہیں تو کسی کو بیچ کے خبر لانے کی ضرورت مجھے تو پتا ہے میں موجود ہوں یعنی اپنی زندگی مبارک میں بھی ان کو کسی کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے استدلالات ہیں کہ جن سے کوئی حقیقت نہیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے بلکہ اللہ کے قرآن نے وضاحت کر دی کہ عالم الغیب ہونا بھی میرے اللہ کی صفت ہے اور ہر جگہ موجود ہونا معیت علم کے ساتھ اور ہر چیز کا عالم ہونا علیم ہونا بصیر ہونا خبیر ہونا یہ تمام صفتیں جو ہیں میرے اللہ کی ہیں کیونکہ وہ رقیب بھی ہے وہ حفیظ بھی ہے وہ شہید بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ ناظر بھی ہے نف رخصان کا مالک بھی ہے اور عالم ما ماک یقون بھی ہے تو یہ ساری صفتیں ہیں صرف میرے اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اور کسی انسان کی یہ صفت نہیں ہو سکتی تو اپنے عقائد کو صحیح فرمالیں کہ علم غیب خاصا خدا است و خاصت ید فی رہی اور اسی طرح حاضر ناظر اب یہ بات یاد رکھنا حاضر ناظر کا ہمارا یہ نہیں کہ اللہ جگہ موجود ہے اللہ کا بقام ہر عرش خلا ہے ہر جگہ موجود ہونے کا کیا معنی کہ میں علم ہے کہ ساری کائنات جو اس کے علم میں ہے تو لہٰذا کوئی چیز اس سے دور نہیں اب دیکھیں نا جو چیز آپ کے علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ آدمی یعنی لکھتے لکھتے ہیں, اپنی قلم جو ہے نا کان پہ رکھ لیتا ہے ہم لوگ اسے مانگ رہا ہوتا ہے یار قلم کی درجہ میرا قلم کی درجیہ کیونکہ علم نہیں نا کہاں رکھا ہے حالانکہ اتنا قریب ہے وہ دور ہے اور اگر علم ہو اور دور ہو تو پتا ہوتا ہے جی میری قلم ہے اٹھا کے دو مجھے تو اس لیے چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے ہر چیز قد احا تب ان علما ہر چیز علم جو ہے محیط ہے اس کا کہ ذرہ ذرہ جو ہے اس کے علم کے باہر نہیں ہے ببایا ملو نہ محیط اور کہیں پر قد اہا تب گل شی ان تو یہ صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور کسی غیر اللہ کی نہیں بآخر علی الحمد اللہ رب اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قصید فرمائیں برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں الحمد للہ آپ کے اس میں اور آپ کی اس مسجد مستشفا میں منہاج مسلم کے سلسلے میں جو دروس اللہ نے توفیق دی اس زمن میں ہم اس مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا اہل حق کا اہل توحید کا سلفن و خلفن یعنی اول سے لے کر آج تک قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے اور علم محیط بھی اللہ کا ہے اور ہر چیز کو جو معیت علم حاصل ہے یہ اللہ کی ہے یعنی حاضر ناظر عالم الغیب عالم الغیب و ہونا یہ تمام صفتیں جو ہیں اللہ اور یہ ایسی صفات مبارکہ ہیں کہ اگر ہم نے ان صفتوں میں اللہ کے سوا انبیاء کو ملائکہ کو اولیاء اللہ کو ائمہ کرام کو اگر شریک کیا تو یہ اللہ کی صفات خاصہ میں شرک ہوگا اور انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے یعنی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب ہیں یا اللہ کے فرشتے بھی عالم الغیب ہیں یا اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں تو یہ عقیدے رکھنے والا دائرہ ایک اسلام سے نکل جاتا ہے اور قرآن کا منکر ہو جاتا ہے کہ جب نص قطعی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی عالم الغیب نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء ہر جگہ موجود ہیں اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر یا, یا اللہ جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں اور جہاں جاتے ہیں آ جاتے ہیں اور ہماری ہر حرکات و حکانات کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی کو فروخت تو اسی ضمن میں میں نے عرض کیا تھا قرآن و حدیث کے دلائل کے بعد ورنہ تو اور کسی بات کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جب اللہ کا قرآن ایک مسرے میں بات کر دے تو بات ہی ختم ہو ایک ب... یعنی ایک سلیم عقل والے کے لیے ایک قلب سلیم والے کے لیے ایک بات قرآن میں آ گئی بس بات ختم ہوگی اس کے بعد تو دلیل مانگنا کل کی بات ہی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ بعض اہل باطل اہل احوا اہل بدعت وہ اللہ کے قرآن کی آیات میں تحریف معنوی کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں تحریف معنوی کر دیتے ہیں اور پھر اپنے باطل عقائد کو سچا کرنے کے لیے بعض صوفیا کا کلام پیش کرتے ہیں تو اس لیے مجبور ہو کے آدمی ان کے بارے میں ان کے سوالات ان کے اعتراضات کو بھی ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں تو جہاں ان کے اور اعتراض تھے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی جب ہم نواز میں السلام و علیکہ تو کاف کتاب ہے ایوہن نبیو تو جب یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہے کہ حضور ہر نماز میں موجود ہے ہر نمازی کے سامنے موجود ہے کیونکہ خطاب کاف سے تو تب ہوگا جب آدمی مخاطب موجود ہو ورنہ کاف خطاب سے خطاب نہیں ہوتا تو اسی لیے ان کا یہ اعتراض ہے کہ جب ہر نمازی ہر نماز میں فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفر ہے اشراق ہے زحان ہے تحجد ہے لازم پڑے گا السلام علیکم یونبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا من ہے کہ حد نمازی کے سامنے حضور موجود ہے تو کہتے ہیں حاضر ناز اور کیا ہوتا ہے ایک وقت میں کتنے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور ہر جگہ ہے تبھی تو کاف ہے کتاب تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے ایک دلیل ہے جو احمد الناس کو وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم نماز پڑھتے ہو گئے ہر آدمی کہتے ہیں جی پڑھتا ہوں بابا جب نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو السلام علیکہ کہتے ہو کہ نہیں ہاں جی بالکل کہتے ہیں. میں کہا تو کاف خطاب ہے جب خطاب ہے تو مانا بخات موجود ہے تو اصل میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب تو بہرحال متعدد ہے لیکن جو صحیح جواب علماء نے لکھا ہے اس کو سمجھے انہوں نے کہا کہ در اصل یہ نماز جو ہے یہ نئی لط علمج کا اللہ کے پیغمبر کے لیے گویا ایک تحفہ اور جب حضور نے اللہ کی دربار میں اپنی آجزی اپنی نیاز مندی اپنی مقام ابدیت کے مطابق اپنے عجز کے مطابق اللہ کے سامنے اپنی آجری سے ہدیہ تحیات پیش کیا کہ اتحیات وسلامات وقت یہ اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا کہ السلام بجا علیکم تو اللہ کے سامنے حاضر ہے بات کو سمجھ تو اب حضور کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ گویا تمہارے لیے بھی نواز جو ہے وہ میں مومن ہے تم اسی کیفیت کو سامنے لے آؤ جیسے اردو نے فرمایا انتا بد اللہ کا ان گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو تو بے عین ہی وہی الفاظ جو سرکار نے عرض کیے اور جو اللہ نے فرمایا اسی کو اسی طرح نقل کرو بس یعنی وہ الفاظ اتنے محبوب ہیں اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان کو کوئی تغیر نہیں کیا جاتا جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے ابن حسن جو کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے اس کے بعد حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمائی تو آپ کی عرب کی کہنا ہے کہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے کے نام سے ہو تو آپ کی کنیت مشہور تھی ابن حسن لیکن ایک دن آمنا کے لال سرکار دو عالم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایسے کچے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی کی ایک اینٹ سرانے ہے اور بالوں میں بھی مٹی ہے تو حضور پاک نے آپ کے بالوں سے پیار سے محبت سے مٹی بھی جھاڑی اور محبت سے پر میں یا کیا آباد ابھی تو اٹھو وہیں مٹی کے باغ مٹی پہ لیٹے ہوئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکاریں دو جہان ہے جس محبت میں مجھے اسکلیت سے نوازا ہے آج کے بعد مجھے ابھی طلاب ہی کہا کرو مجھے ابل الحسن نہ کہا کرو میں حضور کی وہ کنیت نہیں چھوڑ سکوں یہ مقام محبت ہے کہ جو حضور نے کہا اور جو اللہ نے فرمایا ہم اس کو نقل کریں یہاں یہ بحث نہیں ہوگی کہ کیا حضور ہمارے سامنے ہیں یا نہیں جیسے ہم اپنے کسی عزیزوں کو خط لکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں السلام علیکم یہ تو خطاب ہے وہ سامنے موجود نہیں ہے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خط پڑھیں گے تو گویا خطاب ہو جائے گا اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں گے السلام علیہ کا نبی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے و سلام پیش کریں گے تو خطاب ہو جائے گا یہ معنی نہیں کہ حضور نماز میں سامنے بیٹھے ہیں اسی لیے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہے اللہ برمتی مماتل کبھی امین کا موسا کتاب ہے اب ہم جو قرآن ہیں ہمارے سامنے علیہ السلام ہیں اچھا علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں ہوا انی راجنو کا اب ہم جو ہیں تو فرعون بھی ہر جگہ موجود ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو اس میں سب سے پہلی عبارت جو لکھی گئی کہ بدعایت الاسلام میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اب وہ بادشاہ حضور کے سامنے حضر ناظر موجود تھے تو کافی خطاب سے ادروح کا اچھا اسی طرح مثلا اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یا اہل تعالوا الى اہل کتاب ہمارے سامنے مدیئاً مدیئاً हम पढ़ते हैं या ايها المزمل لكم الليل الا قليلا फरमाते हैं अल्लाह कुरान में या ايها فأنذر. يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم من سب یا تو کیا ہمارے سامنے اللہ نے جو قرآن ورنہ ہم اللہ کے نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ اے نبی آپ نے کیوں گلاب کو لال کا الال کیا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے ہم تو صرف اس کو نقل کر رہے ہیں تو اسی طرح نماز میں بھی السلام علیہ کا النبی وہ رحمت اللہ وبر کا اور نماز تو خالص عبادت ہے اللہ کی جس میں غیر اللہ کی طرف ذرا سا بھی میلان ہو جائے تو ریا ہو جائے گا اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ان کے اس اعتراض میں بھی کسی قسم کا وزن نہیں ہے بہرحال وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اس کو بڑا مثالیں لگا لگا کر اور بڑے سکرے کبرے اپنے گھر سے بنا کے خود ہی نتیجے مرتب کرتے رہتے ہیں ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے وہی نماز ہے وہی انداز ہے وہی خطابات خطاب خداوندی ہے وہی نیاز محمدی ہے اور ہم اس کو انہیں الفاظ میں اسی طرح وہ لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور علاوہ حق کو پریشان کرنے کے لیے ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی پر آئی تم و اللہ نے پوری زمین کے دونوں کنارے پکڑ کے لپیٹ کے میرے سامنے کر دیے میں نے مشرق و مغرب سب کچھ دیکھ لیا وہ کہتے ہیں جب سب کچھ حضور کے سامنے آ گیا علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور حاضر ناظر بھی ثابت ہو گئے کہ ساری زمین جلو بیٹھ گیا حضور کے سامنے آ تو کہتے ہیں کہ جناب اب یہ دیکھو اب تو اللہ نے حضور فرمانے کہ ساری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا جب ساری زمین لپیٹ گیا دور کے سامنے کر دی تو ذرا ذرا حضور کے سامنے آ گیا اور گویا حضور صلی اللہ علیہ ہر جگہ عالم الغائب بھی ہو گئے اور حاضر ناظر بھی ہو گئے کہتے ہیں جناب یہ تو حدیث مبارک ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے تو اس حدیث مبارک کو بھی وہ اپنی دلیل بناتے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات بچھاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور تو ہر جگہ حاضر نادر صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بات کو سمجھیے اصل اگر غور کریں گے تو یہ دلیل بھی کچھ نہیں ہے اور نہ اس دلیل کا اس چیز سے تعلق حاضر نازر کا کیا مانا کہ ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو یہ تو زمین کو لپیٹ کے حضور تو ایک جگہ ہے نا حضور تو ہر جگہ نہیں ہے بات کو سمجھیے کہ زمین کو لپیٹ کے مجھے دکھلایا گیا مانا ہے کہ حضور تو یہی ہیں جہاں موجود ہیں اب زمین کو لپیٹے گیا یعنی کہ حضور ہر جگہ موجود اگر ہر جگہ موجود ہے زمین کو لپیٹ کے دکھانے کی کیا ضرورت بھئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں آپ ہر کمرے میں موجود ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اس لیے آپ نہیں دیکھتے ہیں عالمی طور پر کہ بڑی بڑی ہاسپٹل میں اور بڑے بڑے اداروں میں اس سسٹم سے انہوں نے ایسے ٹی وی کیمرے لگا دیے ہیں کہ ایک ہی آدمی جو ہے ان کا انچارج ہے مدیر ہے یا ڈریکٹر ہے یا جو بھی ہے وہ کرسی پہ بیٹھے اور سارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر کمرے کی ہرکات سکنات اس کے سامنے وہ کیوں اتار کے مجھے ہر کمرے میں جا کے میں دیکھنا پڑے وہ وہیں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے نرس کیا کر رہی ہے مریض کس کیفیت میں ہے کمرے میں ایک آدمی ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں اب انجیکشن لگ رہا ہے اب دوائی دے رہے ہیں اب یہ گلی میں کون جا رہا ہے اور یہ ٹائم اندر مریضوں کے یادات کے لیے ملنے والوں کی جا تو سامنے جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ تو گرجی سسٹم ہے اور ماتاحت اسباب ہے اور اگر انبیاء بھی ہر جگہ ہاتھ اردنا ضرور زمین کو لپیٹ کے اکٹھا کر کے دکھانے کی ضرورت کیا ہے اچھا اسی طرح بات سمجھے آپ مثلا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ آج میں نے ایک حضرت بڑا عجیب باغ دیکھا ہے بے انتہا خوبصورت باغ اور بہت بڑا باغ جناب بڑا دل خوش ہو گیا ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے باغ کے ہر ہر درخت کے ہر ہر پتے کو دیکھا تھا ایک محاورہ ہے ٹھیک ہے آپ نے باغ دیکھا میں نے باغ دیکھا ہے جی ماشاءاللہ بڑا ہی ہوتا. اب اس کا من یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرے ذرے کو دیکھ کے آئے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل درخت کتنی ہیں ہر درخت کے پتے کتنی ہیں ٹہنیاں کتنی ہیں کون سی ٹہنی سالم ہے کون سی بیمار ہے کیا بات یہ تو محاورہ تھی بات آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس دفعہ جماعت کے سالانہ اجلاس میں گیا تھا مثال کے طور پر اور جناب وہاں کم از کم دس لاکھ کا اجتماع میں نے دیکھا تو اب اس کا کیا منائے دس لاکھ اجتماع دیکھنے کا منع ہے کہ جتنے لوگ اجتماع میں تھے آپ نے سب کو دیکھا تھا اور آپ نے سب کی داڑھیوں کے بال بھی گر لیے تھے کہ کتنے کتنے کوئی عقل کی بات نہیں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جی میں نے دس لاکھ حضرت اتنا بڑا اجتماع اس دفعہ تو جی الفاظ میں پچیس لاکھ آدمی تھے اس کا ہے یہ تھوڑا ہے کہ پچیس لاکھ آدمی بھی کہ زرے زرے کو آپ نے حالات معلومات کر دیے تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراج کی رات میں یا کسی وقت میں اپنے پیغمبر کے لیے موجود آپ کو اگر کوئی چیز دکھا دی ہے تو یہ دلیل تو نہیں ہوتی حضرت جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی اطلاع دے دی, دی گئی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی گویا حضور کے سامنے کر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سامنے کر دیا گیا جب نئے المعراج کے بعد کو و شریقین نے اعتراض کیے اور سوالات پوچھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا گیا آپ دیکھتے رہے اور جواب دیتے رہے تو اگر حضور وہاں موجود ہیں تو اس کو سامنے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں اور جب دکھا دیا گیا اب اس کا مانا یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے موجودہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ دشمنوں کا منہ بند ہو گیا بات ختم ہو تو اس لیے ایسی روایات سے بھی اس تدرات پکڑنا جو ہے یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بھی آپ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے خود بناتے رہیں ورنہ اللہ کے قرآن میں یا ان احادیث مبارک میں قطعی طور پہ حاضر نادر ہونے کی کوئی زرع کے برابر بھی درد نہیں اچھا اسی طرح جناب ان کا مخالفین کا ایک عجیب استدرال ہے وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث سے مبارک ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے اس کو کہتے ہیں حدیث سے یا حدیث قدسی سے کہ یتقرب تو عبدی وبو نواف لے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نفلی عبادت کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے اتنا میرے قریب آ جاتا ہے کہ انسم ہلری اسم بھی اب سر ہلری اب کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جو سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جب اللہ کے اولیاء عبادتیں نافلہ کر کے اس مقام پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان اللہ کا ان کا سننا اللہ کا سننا ہے اور وہ ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے ان کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہے تو اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہاض نظر بزرگی تو اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے جُگے تو اللہ کا کان بن گئے اللہ کا ہاتھ بن گئے اللہ کی آنکھ بن گئے نا اس تو اس سے بھی وہ جناب اپنے روایات میں اور اپنے حکایات میں پھر اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی کمال ہے جب ایک بندہ اللہ میں فنا ہو گیا وہ کہتے ہیں اس کو فنا فلّہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فنا فلّہ کا معنی یہی ہے فنا فی شیخ ہو گیا فنا فی رسول ہو گیا فنا فل ہو گیا جب فنا ہو گیا اللہ کے اندر ہو گیا تو اب گویا اس کا سننا جو ہے وہ اللہ کا سننا ہے وہ کہتے ہیں حدیث مبارک ہے کہ یا تھا کرو بوگی لیا اب دی بن نوا میرے طرف بندہ میری نفلی بات چونکہ فرض تو سب کے لیے ہے نا فراہ تو سب نے پڑھنے ہیں لیکن نفلی عبادات کرتے کرتے کرتے اس مقام پہ, پہ پہنچ جاتا ہے کہ سموہ الدی یسما بھی بسرہ الدی یو سرو بھی لدی یو تشہا میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی جب اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو ہاتھ نازر ہو جاتا ہے ہر جگہ تو یہ بھی وہ ایک دلیل دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ صوفیہ کے کلام میں ایسی اصطلاحات ملتی ہیں کہ جی فلاں آدمی فلا فی شیخ ہو گیا فلاں آدمی فلا اللہ ہو گیا یہ مصطلحات جو ہیں علماء اولیاء اللہ اور علماء تصوف کی کتابوں پہ ہوتی ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ تمام بزرگوں کا بال اتفاق یہ قاعدہ ہے کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست کہ صوفیاء کی کلام شریعت میں کوئی حجت نہیں ہوتی کوئی دلیل نہیں ہوتی دلیل قرآن و حدیث ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی ایسے باتیں کی ہیں تو ہم ان کو کسی اچھے محمل پہ تعویل کریں گے تاکہ اللہ والے نیک لوگوں کے بارے میں ہم کوئی برا دن نہ رکھیں اور اگر تعویل نکل سکیں گے تو خاموش ہو جائیں گے یا اگر بالکل شریعت حقہ قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی تو اللہ ظاہر پر فتوا دیں گے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب کلامِ صوفیہ حجت ہی نہیں ہے تو پھر ان باتوں کو دلیل بنا کر صوفیہ کے اقوال کو سامنے لا کر کبھی فنا فی اللہ کی اصطلاحات کو سامنے لا کر لوگوں کو ہر جگہ بزرگوں کے حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت کرنا یہ تو بڑے دور کی کوڑی لانے والی بات ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کسی میں فنا ہو جانا یا حلول ہو جانا اس کو خود اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور میں لقد کفل کالو ان لماسی بن مریم اللہ نے کلام میں فرما دیا کہ لقد کفلین کالو لام ابتدائی کد حرف تحقیق اور بعض اللہ کہتے ہیں لام قسمیہ اللہ کسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیحب نے مریم جو ہے وہ خود خدا ہے وہ کافر ہو گئے وہ کہتے ہیں نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت وسیم نے مریم جو ہیں دیکھنے میں عیسا ہے لیکن اندر کو خدا ہے اللہ دے تو کافر ہے اللہ نے فرمایا میرے بابئی ان کو چیلنج کرو کلفم لکھو اللہ اندا مسیح ابن مریم اللہ نے فرایا ان کو کہہ دو کہ پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی چیز کا والے کو اگر اللہ چاہیں عی صاحب نے مریم اور ان کی اماں کو وفات دیں ہلا کریں کون روک سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کسی میں حلول کر جاتا ہے یہ تو کفر ہے اور یہی عقیدہ نبوز بلا بعض فیرا کے رواف کا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں سید علی ہیں لیکن اللہ ہے کس لیے وہ کہتے ہیں کہ من کو مولا مولا علی ہے مانا کیا ہے کہ بظاہر تو علی ہے لیکن مولا جی حلول کر کے آپ ہی مولا ہے اور اسی طرح بعض اہل بدا بعض اہل احبال نبوز ولا یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ظاہر میں تو میرا پیر ہے لیکن اندر میں تو خود خدا ہے اور اسی لیے ایک فرقہ نکلا ہے ہے جس کو ہم اوسٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز میں ہو کہتے ہیں جناب کب آ رہا ہے یہ دیکھئے کہ آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے نا مجھے تو اس کے اندر خدا نظر آ رہا ہے ایک فرقہ ہے باقاعدہ نہ وہ جو بھی سما وہ جو چیز بھی دیکھیں گے وہ کہ وہ کہتے ہیں جی کمال کی بات ہے ایک دفعہ مجھے ایک ان کا ٹکرہ تھا مدت ہو گئی تو مجھ سے پوچھنے کا جی آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جمعہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اچھا آپ بھی جمعہ نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا جی کیوں کہ آپ تو آپ ہیں بس پھر آپ کو کیا پڑھنی ہے وہ تو مخلوق پڑھتی ہے نا جب بندہ خود خدا ہو گیا پھر اس کو نماز کیا پڑھنی ہے نوز بلّہ میں نے کہا بھی جمعہ کا وقت ہے اور نماز چلی جائے گی میں تو آپ کا واپس آ کر دیکھتا ہوں علاج کرانے کی کوشش کرتا ہوں معلوم مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پاگل ہو گئے اور ایسے بگڑے دگڑوں کا ہمارے پاس علاج ہے ڈاکٹر تو خیر اپنے طریقے سے کرتے ہوں گے ہمارے پاس بھی ایک علاج ہے جو اللہ نے اتارے ہے اندر اندر ہری نفی ہے شریف اللہ نے فرمایا کہ لوہا ہم نے کیوں اتارا ہے بگڑے تگڑوں کو ٹھیک کر ورنہ کتاب کے ساتھ لوہے اتارنے کی کیا جب بندہ ایسا بگڑا تگڑا ہو کہ ہر آدمی خدا ہے لو اللہ اللہ ایسے جاہد اور آپ دیکھ لیں کہ علماء احناف کو دیکھ لیں کہ علماء احناف کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ میں آتا کہ تو حلول کا فرا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کسی شخص میں حلول کر جاتے ہیں وہ کافر ہو جاتا تو اب بات کو سمجھے اچھا حدیث کا پھر کیا مطلب کریں تو حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ توجہ کریں کہ ایک اور حدیث مبارک ہے اللہ فرمائیں گے کہ یا ابن آدم مریض فلم یا اللہ فرمائے گی ابن آدم میں بیمار ہو گیا تو نے میری یادت ہی نہیں کی تو اللہ بیمار ہوتے ہیں اللہ تو بیماری سے پاک ہے اللہ تو ہر صفت ہے و نقصان سے پاک ہے اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ متصف الفات القمال ابل صفات العجز والنقص والاختلال اس کی ذات تو پا گیا کہ وہ بیمار ہو جائے مانا کیا تھا کہ میرا بندہ جب بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو میری رضا کے لیے جاتا تو گویا یہ میری عیادت تھی یہ تھوڑا گیا خدا بیمار ہو گیا بات کو سمجھے کہ جیسے آپ کے نام پہ ایک سائل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو اسی لیے قرآن کہتا ہے بو روادہ ہبی رو ویتی میوا ان نمانتی ریم کم لی اچھا جیسے قرآن کہتا ہے ان سد カラ للف